ان اللہ و حق نبی کہنا کیسا ہے اس میں بھی علماء کے دو قول ایک تو یہ ہے کہ ان اللہ و ملائی کا کہو یو یہ آئے تو قرآن اور ظاہر اس سے انکار نہیں جب یہ آئے تو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآر اللہ کم ترمون کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے اس کو کان لگا کر کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ تو اب کیا ہوا بریلی شریف اور ہندوستان کے علماء اس کے حق میں ہیں کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو قاری جب وقف کرے تو اس پر حق نبی کہنا قرآن مجید کے اس آیت کے خلاف ورزی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر کے سنو خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ ایک طبقہ اہل سنت ہی کا اس کے برعکس ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی قاری نے پڑھا ان اللہ یصلون علی تو نے کہا حق نبی تو اب اس نے یہاں پر وقف کیا جب لوگ حق نبی کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس وت وہ نہیں پڑھ رہا بلکہ اس نے وقفہ کیا یعنی اس نے سکتہ کیا اور اس دوران وہ اس نے حق نبی کہا جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا ناجائز ہے وہ کہتے ہیں کہ قاری اگر وقفہ کرے تو یہ وقفہ بھی اسی عدد میں شمار کیا جائے گا کہ کوئی شخص کچھ نہیں کہے گا کلیما بلکہ خاموشی کے ساتھ ان کو سنے گا بریلی شریف اور ہندوستان کی علماء اس سطبے کے حق میں ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو خاموشی سے اس کو بھی سنا جائے اور اس میں حق نبی نہ, نہ کہا جائے